اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپن عورت سے بولا انہیں عزت سے رکھو شاید ان سے ہمیں نفع پہنچیا ان کو ہم بیٹا بنا لیں اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس عزمے میں جماؤ رہنی کا ٹکانہ دیا اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں صفر فرپن اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہ جانتی